اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ رب تعلیٰ کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین آج سلسلے میں ایک آج سے ہم سلسلہ حکام تجارت میں ایک سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس سیگمنٹ میں کیا ہوا کرے گا احکام تجارت سے متعلق یہ جو کاروباری کی دنیا ہے اس سے متعلق اسلامی تعلیمات ہمیں کیا بتاتی ہیں ان میں سے کوئی ایک مدنی پھول ہوگا کوئی ایک رہنما اصول ہوگا اور اس پہ مختصر الفاظ میں قرآن و حدیث میں جو احکام آئے جو اس کی فضیلت آئی یا جو مذمت آئی وہ انشاءاللہ شاء شامل سلسلہ کیا کریں گے ہمارے پاس ایک سیگمنٹ بھی ہے اگر تیار ہے تو مجھے بتائے گا ہم سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں ورنہ پھر مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم آپ کو بلا تاخیر سیگمنٹ کی طرف لے کر چل رہے ہیں آپ سیگمنٹ دیکھیے اور اس سیگمنٹ کو اس سلسلے میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مختصر الفاظ میں ہمیں کسی ایک حکم کے متعلق معلومات مل جائے تو آئیے چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں آج اس سیگمنٹ میں کیا شامل کیا گیا اور ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی صل اللہ تعالی علیہ وسلم علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل کے ناظرین کاروبار بہت سارے لوگ کرتے ہیں مگر اس کے اصول و ثوابط بہت کم لوگ جانتے ہیں آج مدنی چینل کے سلسلے احکام تجارت کے اس مدنی گلدستے میں جاننے کی کوشش کریں گے کاروبار سے متعلق ایک بہت ہی بنیادی اصول جس پر عمل کی برکت سے اختلافات انتشار اور جھگڑوں سے بچ سکتے ہیں وہ اصول ہے معاہدہ یا عقد یعنی ایگریمنٹ یا ڈیل معاہدے کو عقد سودا عہد بھی کہتے ہیں اسلامی تعلیمات میں معاہدے کی پاسداری کی بہت اہمیت ہے قرآن و حدیث میں اس کی اہمیت اور معاہدے پورے نہ کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے قرآن کریم پارا چھ سور معاہدہ آیت نمبر ایک میں ارشاد ہوتا ہے یا بالعقود ترجمائے کنسل ایمان اے ایمان والو اپنے قول پورے کرو اس آیت میں دینی دینیوں دنیاوی تمام عقد اور احب کی پاسداری کا حکم ارشاد ہوا اور دوسرے مقام پر احب کی پاسداری کو پرہیز کرو اور اچھو کی صفت بتایا گیا پارہ نمبر دو سورت البقرہ آیت نمبر 177 میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز المان اور اپنا قول پورا کرنے والے جب آحد کرے اور حدیث پاک میں بھی احد توڑنے کی مذمت بیان کی گئی ہے چنانچہ صحیح بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ و فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تین شخص وہ ہیں جن کا قیامت کے دن میں خسم ہوں ان کے حق میں مطالبہ کروں گا ایک وہ جس نے میرا نام لے کر معاہدہ کیا پھر اس احد کو توڑ دیا اور دوسرا وہ جس نے آزاد کو بیچا اور اس کا سمن کھایا اور تیسرا وہ جس نے مزدور رکھا اور اس سے کام پورا لیا اور اس کی مزدوری نہیں دی ایک اور حدیث پاک میں آہد شکنی کو منافق کی علامت قرار دیا گیا ہے چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا کہ چار باتیں جس شخص میں پائی جائیں گی وہ خالص منافق ہوگا اور ان میں سے اگر ایک بات پائی گئی تو اس شخص میں نفاق کی ایک بات پائی گئی یہاں تک کہ اس سے باہ کر لے نمبر ایک جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے نمبر دو اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے نمبر تین اور جب کوئی معاہدہ کرے تو احد شکنی کرے اور جب جھگڑا کرے تو گالی بکے نیس ایک حدیث پاک میں اہد شکنی کو بائی سے ہلاکت کرار دیا گیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک ہلاک نہ ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے لوگوں سے آہد شکنی نہ کریں میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چرن کے ناظرین معلوم ہوا معاہدے اور آہد کی پابندی کرنی چاہیے یعنی اس پر قائم رہے یاد رہے یک طرفہ طور پر معاہدہ اور آہد کو ختم کرنا درست نہیں البتہ فریقین باہنی رضامندی سے ختم کرے تو اس کی رخصت موجود ہے میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چرن کے ناظرین آج ہم نے معاہدے کی پاسداری کی اہمیت جانی اللہ جل ہمیں معاہدوں کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاین نبی نمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ماشاء اللہ مدن گلدستہ دیکھا آپ کے کمنٹس جو ہوں گے جو آپ کا فیڈ بیک ہوگا وہ تو آتے آتے آئے گا لیکن سر دس مفتی صاحب موجود ہیں مفتی صاحب سے بھی اس پہ کمنٹس بھی لے لیتے ہیں اور مفتی صاحب کے تاثرات بھی ملاحظہ کر لیتے ہیں جی مفتی صاحب جی آپ ناظرین کے سامنے جو ہے وہ مجھے ترغیب دلا رہے ہیں کہ آپ کے کام کو جو ہے نا اپریشیٹ کیا جائے ماشاءاللہ اللہ اچھا گلدستہ تھا میرے لیے واقعی سرپرائز تھا میں ابھی اسٹوڈیو میں داخل ہوا تو مجھے پتا چلا ہے کیسا گلدستہ تیار کیا ہُوا ہے چونکہ موضوع بڑا ہی بنیادی ہے جی یعنی کاروبار کی جو ابتدا ہے وہ معاہدے سے ہوتی ہے پھر معاہدے کو دیکھا جاتا ہے کہ کس نوعیت کا ہے کتنے میں معاہدہ ہو رہا ہے مال کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے تو معاہدہ ایک بنیادی اکائی ہے اب ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے جو صرف اپنے ذاتی مفادات کو بنیاد بناتے ہوئے گا اپنے ذاتی مفادات کو بنیاد بناتے ہوئے بڑے آرام سے ایک طرفہ معاہدہ توڑ دیتے ہیں مفادات کیا ہوتے ہیں جی ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ مارکیٹ چڑھ رہی ہے ٹھیک ہے یا مارکیٹ گر رہی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو بھی فرار ہو جاؤ آ کے بند کر لو بیانہ جب تو ہوگا نا ہونے دو یا ہمیں جو بیانہ ملے گا اتنی دینے پڑے گی دے دیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو صورتیں ہم نے اختیار کی ہیں یہ صورتیں ہماری اختیار کی ہوئی ہیں یہ ہمارے بنائے ہوئے طریقے ہیں جبکہ قرآن مجید فقان حمید اور احادیث طیبہ میں بڑے واضح انداز میں معاہدے کی پاسداری کا حکم دیا گیا ہے جی. تو یہ بیان ضبطی وغیرہ یہ سب جائز نہیں ہے جی. اب رہی بات یہ اس پیکج میں بیان ہوا کہ ایک طرفہ معاہدہ جو وہ ختم نہیں ہوتا بعض صورتیں اس نکلتی ہیں کہ جہاں ایک طرفہ بھی فرق کی گنجائش ہوتی ہے لیکن خرید و فروخت میں ایسی صورتیں نہیں نکلتی جی. خرید و کے اندر جو ہے وہ معاہدہ دو طرفہ ہی فخ ہو سکتا ہے تو معاہدہ کاروبار کی ایک بنیادی اکائی ہے جس, کو جس کا پاس رکھنا ضروری ہے اب دیکھیں ورنہ دنیا, دنیا کا سارا نظام ہی معطل ہو جائے جی اگر ہر کوئی آدمی جو ہے وہ ڈیل کرے اور ڈیل کے بعد منرف ہو جائے دنیا کا نظام کیسے چل سکتا ہے تو اس کاروباری بنیادی اکائی کو قرآن مجید فقان حمید نے عادیثت یہ بانیں بڑی ہی واضح انداز میں بیان کیا بحیثیت ہے مسلمان ہمیں اس اعتبار سے بھی اس کی پاسداری کرنی ہے کہ یہ قرآن و کا حکم ہے ٹھیک اچھا مسلم جیسے ابھی ہم نے اس میں سیکل میں بھی سنا مدنی گلدستے میں بھی سنا اور آپ نے بھی وشاد فرمایا کہ کاروبار کی جو ابتدا ہو رہی ہے وہ معاہدے سے ہو رہی ہے تو اگر معاہدہ جو ہے وہ سچا ستھرا اور کھرا ہوگا تو پھر اس کے اس کے حوالے سے آگے بھی بینیفٹس حاصل ہوں گے اور اگر اس میں دھوکہ دہی یا کسی قسم کا سکم پایا جائے گا تو پھر آگے بھی اس کی پرابلم دیکھیں دو الگ الگ چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ظاہر بات معاہدہ ہوتا ہے اوصاف پر ٹھیک ہے مطلب کنڈیشنس پر ٹھیک ہے کہ بھائی یہ کاروبار ہے کنڈیشنز یہ, یہ, یہ, یہ ہوں گی اور اس مال کے یہ کنڈیشنز ہوں گی تو ان, ان کو پورا کرنا بھی معاہدے میں ضروری ہے ٹھیک ہے اور خود معاہدہ پورا کرنا بھی ضروری ہے ٹھیک مطلب ایک شخص ہے وہ سب سب کچھ اقرار کر لے مال ایسا ہوگا, ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا اور وہ ایک طرفہ معاہدے ختم کر دے یہ بھی درست نہیں ہے اسی طریقے سے معاہدے میں جو تیپ پایا ہے اسے بھی پورا کرنا یہ بھی آیات اور احادیث کا مقصود ہے کہ ان اوساف کو بھی جن الفاظوں پر جن جہاز سے معاہدہ ہوا ہے ان کو پورا کیا جائے اور فریقین اس کی پاسداری کر پاس پاس اللہ تعالی ہمیں معاہدوں کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کے کالس کی طرف بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں بتایا جا رہا ہے آپ کے سوالات ہیں جی مفتی صاحب کے بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر مختلف چیزوں کے اشتہارات دیے جاتے ہیں اگر ہم وہ چیز پسند کرتے ہیں اور اور چیز لینے کے لیے لیکن جب وہ ہمارے پاس چیز لے کر آتا ہے تو وہ ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہوتی تو اس صورت میں وہ جو شخص ہمارے پاس چیز لے کر آیا ہے آیا وہ اس کے بارے میں کسی چیز کا ہم سے تقاضا کر سکتا ہے یا نہیں اور ہم پر اس صورت میں دینا ضروری ہوگا یا نہیں وضاحت فرمائیں دوسرا سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر کچھ عجیب و غریب قسم کی پوسٹیں کی جاتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کچھ شاہکار موجود ہوتے ہیں تو اس صورت میں پوسٹ پر یہ لکھا ہوتا ہے اگر صاحب ایمان ہیں تو اس پوسٹ کو زیادہ شیئر کریں اس وقت میں اگر کوئی شیئر نہیں کرتا اس پر شریع حکم کیا ہوگا آیا بھی ایمان رہے گا یا نہیں بزار پر جزاک کر خیرا پوسٹ تو وہ عجیب و غریب نہیں ہوتی ہوں گی جی لیکن پوسٹ پر جو لکھا جاتا ہے وہ عجیب و غریب ہوتا ہے یقینی طور پر ایسا لگتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ بس ریٹنگ بڑھانے والوں جات میں آ گیا ٹھیک شیئر کریں کیوں کریں جی ان کے پیج کی ریٹنگ بڑھے گی لائک like کریں کیوں کریں جی ان کے پیج کی ریٹنگ بڑھے گی کمنٹ کریں کیوں کریں جی ان کے پیج کی ریٹنگ بڑھے گی اور اس کے اندر کیا ایمان ہے تو یہ करना جی, مدینہ جانا تو یہ चाहिए جی فلاں کرنا تو یہ کیجیے فلاں چاہیے تو یہ جی... تو ایمان کا سبوت مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو جذباتیت ہے اس سے ہر درد نہیں کھیلنا ایمان کے اپنے اصول ضوابط ہیں ایمان ختم ہونے کے اپنے اصول ضوابط ہیں تو کسی کو اس طرح بار بار ایمان کا واسطہ دینا اور اس طرح جو ہے مقدس چیزوں کا واسطہ دینا یہ کسی طور پر بھی صحیح نہیں ہے اور پھر یہ ٹھیک ہے وہ مثال کے کو درخت ہے وہ سجدے کی سی کیفیت ہے یا کوئی پودا ہے وہ اس انداز میں اس کی کٹائی ہوئی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے یا کسی سبزی پر یا کسی چپاتی یا نان پر थीक تو ٹھیک ہے یہ ایک اچھی چیز ہے ٹھیک ہے اس کو صرف شیئر کرنے میں کوئی عرض نہیں ہے ٹھیک ہے یہ لکھنے میں کوئی عرض نہیں ہے دیکھیے جناب آنکھیں ٹھنڈی کیجئے ٹھیک ہے کچھ شیئر کیجئے ٹھیک کیجیے یہ لکھنے میں بھی عرض نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ کریں اگر آپ ہیں تو یہ کریں اگر آپ ہیں تو یہ کریں اس طرح کا جو لکھنا ہے یہ قابل گہرشت ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا جو یہ فیل ہے یہ قابل مذمت ہے ان کو ہرگز احساس نہیں کرنا چاہیے یعنی مفتی صاحب جو لکھ رہے ہیں کہ آپ اگر صاحب ایمان ہیں تو شیئر کیجیے لائک کیجیے اللہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو ایسا کیجیے آفرمانا ان کی گرفت ہوگی ان کی بالکل گرفت اس اعتبار سے ہے کہ وہ اپنی چاہتوں پر ایمان کا دار و مدار قائم کر رہے ہیں ٹھیک ایمان کا دار و مدار ان کی چاہتوں پر تو قائم نہیں کیا گیا نا ٹھیک ایمان تو یہ ہے کہ بندہ صدقہ دل سے اللہ تبارک وطالعہ اس کے محبوب علیہ سات و اور ضروریات دن پر ایمان لائے ٹھیک سرکار علیہ صاحب اسلام کو آخری نبی جانے ٹھیک تو ایمان کے تو اپنے تقاضے ہیں ٹھیک ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ چاہیں گے میں ایمان والا نہ ہوں تو میں معذ اللہ بے ایمان والا ہو جاؤں گا کسی کی چاہت پر ایمان موقوف نہیں ہے صحیح ماشاء تو پھر واسطے دینا ایمان کے مقدس چیزوں کے تو یہ واسطے دینا جو ہے یہ اپنی ذاتی اغراض و مفاد کے لیے ٹھیک اور اس سے ویسے تو آ گیا لیکن بے چاروں کیٹیگری کے لیے آ جائے کہ اگر لائک نہیں کیا اور شیئر نہیں کیا تو ایمان پہ پھر کوئی کرے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسے چیزوں کو شیئر کرنا ہی نہیں چاہیے ٹھیک تاکہ ان لوگوں کو زد پڑے کہ مسلمان جو ہے ان کے ایمان بہت مضبوط ہیں آپ لوگوں کے ہاتھ میں ایمان نہیں ہے حوصلہ شکنی ہوگی حوصلہ شکنی کی جائے شام ان کا جو پہلا سوال تھا آپ نے دوسرا سوال لیا حالانکہ یہ حکام تجارت کے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں تھا پہلا جو سوال تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے خریداری کی کوئی سودا کیا اور اس میں معیار وہ نہیں پایا جو مطلوب تھا اب اس کو کچھ دینا آن لائن بزنس پاکستان میں ترقی کرتا جا رہا ہے اور بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں کہ جو آن لائن خریداری کے لیے گاہک کو مائل کرتی ہیں سوشل میڈیا پر اشتہارات جاری کرتی ہیں جی اپنے نمبر دیتی ہیں مختلف طرح کے تو بات دراصل یہ ہے کہ کاروبار کے جو بنیادی اصول ہیں جی یہ طریقہ کار ان سے کوئی متصادم تو نہیں ہے ٹھیک ہے پہلے بھی ایسا ہوتا تھا کہ خط بھیج کر خرید وی تھی ٹھیک ای میل کا طریقہ پہلے سے موجود ہے ہماری جو امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے جی ساری ای میل پر ہوتی ہے ٹھیک ہے پہلے جو ہے وہ ٹیلی گرام پر ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے اب ای میلس پر آ گئی ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے ٹیلی گرام نہیں آیا صرف فون پر ہوتی تھی ٹھیک تو یہ جو فاصلاتی معاہدے ہیں دور بیٹھ کر معاہدہ کرنا یہ طریقہ کار تو نیا نہیں ہے صحیح لیکن چونکہ ایک ہوتا ہے پراپر کاروبار آپ کاروبار سے وابستہ ہیں آپ جو ہے وہ پارٹی کو دیکھیں گے اس کے مال کو سمجھیں گے اس کے اساف کو سمجھیں گے تو دھوکے کا چانس کم ہوتا تھا اب معاملہ یہ ہے کہ ہر دوسرے آدمی نے جو ہے وہ شاپ کھول لی ہے شاپ کیا کھول لی ہے آن لائن کام کھول لیا ہے ٹھیک اور وہ ممکن ہے جب اس سے کوئی پوچھے کہ جناب کس طرح کا کام ہوگا کس نوعیت کا ہوگا تو وہ اس کے ایسے اوساف بیان کریں جو اس چیز میں پائے نہیں جاتے صحیح. تو زیادہ تر جو کام ہوتے ہیں وہ کیش آن ڈیلیوری ہوتے ہیں ٹھیک جب کوئی بندہ لے کر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اور پھر پیسے دیتا ہے ठीक. تو اب یہ ہے کہ جو بندہ دیکھ رہا ہے جی چیز منگوا رہا ہے اس کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ جن اوساف پر اس چیز کی جیسی کنڈیشنز بیان کی گئی ہیں ٹھیک ہے ان کنڈیشنس پر وہ چیز اگر آئی ہے اس کے پاس थीक تو ٹھیک ہے کھول کے دیکھ لے لے لے اگر ان کنڈیشنس پر نہیں آئی تو واپس کر دے لیکن دو طرفہ جو ہے وہ مفادات کا خیال رکھنا ضروری ہے جی خریدار کو یہ بھی حق نہیں ہوگا کہ جو اس نے چیز معلوم کی تھی جو اس نے جانا تھا جو اسے بتایا گیا تھا جی یہ ویسی ہی ہے لیکن وہ بلا وجہ واپس کر دے اس کے ذہن میں تصور گھڑا تھا اس کے مطابق نہیں ہے مطلب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ بلا وجہ کیوں واپس کر رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک شریعت اعتبار سے اسے ایک حق تو حاصل ہے خیر رویت کا جی شریعت نے اسے دیا ہے ٹھیک لیکن <coughs> اس حق کو وہ استعمال کر سکتا ہے نو no ڈاؤٹ لیکن بات یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے ٹھیک ہے یعنی اس چیز کے بارے میں کتنے معلومات وہ کر سکتا ہے جتنی معلومات پہلے سے حاصل ہو سکتی ہیں وہ معلومات حاصل کرے بعض اوقات تصویروں میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی جو حقیقت میں ہوتی ہے صحیح تو بہتر یہ کہ اگر کوئی نئی چیز ہے تو پہلے وہ اپنی آنکھوں سے اسے کہیں نہ کہیں دیکھ لے ٹھیک کہ بھائی اس شیپ کی ہے اس ڈیزائن کی ہے کہ یہ ایڈجسٹ ہو جائے گی نہیں ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا تو یہ تو وہ باتیں تھیں جس کا تعلق کسٹمر سے ہے صحیح دوسری وہ باتیں جن کا تعلق دکاندار سے ہے ٹھیک یعنی ایک شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں آن لائن کام کروں یا نہ کروں ٹھیک تو وہ تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ جی مجھے تو بالکل رخصت مل گئی ہے ٹھیک تو میں نے ایسا کیا کہ کوئی اسلامی تعلیمات کے متصادم میں نہیں یہ طریقہ جس طرح عام خرید و فروخت کے اندر ضروری جو شرائط ہیں وہ پوری کرنا ہوتی ہیں جی یہاں بھی پوری کرے گا صحیح مثال کے طور پر جس مال کا یہ آرڈر لے رہا ہے اس کے پاس موجود ہونا چاہیے ٹھیک اس نے خریدا ہو اس کے قبضے میں آ چکا ہو ایسا نہیں ہے کہ جب اس کے پاس آڈر آ جائیں اس کے بعد یہ خریدے اس کے بعد یہ جناب اس کو بھیجنے کا سامان پیدا کرے تو عام ڈیلس کے اندر بھی یہ چیز جائز نہیں ہے تو جو آن لائن کار، کاروبار کر رہے ہیں یعنی جو بیچنے کا کام کرتے ہیں ان کو بھی یہ شرط پوری کرنی ہوگی ٹھیک یہ ان کی ملکیت میں مال موجود ہو ان کے قبضے میں مال موجود ہو ٹھیک اللہ مزید آپ کے سوالات شامل کرتے ہیں سلسلے میں ہمیں فیکلٹی ممبر ہے بھارتن ڈکریہ رحمت یونیورسٹی متن شریف نیاتی احمد موجود فیصلہ اقوام تجارت روکاس چہرہ ہے مجھے عرض کرنا ہے کہ لٹریچر ہے اور جو قانون کی کتابیں ہیں ان میں کے اسکولوں اور اس کے کووڈ کے بارے میں एक चीज बड़ी वादे मिलती है के नायदा यानि दो तरफा का जिसे हम बाई लेटरल पॉनिट भी कहते हैं तो इसको भी कानून के अंदर एग्रीमेंट माना गया यानी ये भी एक तरह का मुआवदा माना जाता है और इसमें सिर्फ शर्त यह रखी जाती है कि हर वो मुहिदा जो कानूनी तौर पर काबिल इक्लामक है और जिसर हरी पर जिम्मेदारी आई देती है उसको पूरा करें तो वो माह कह देते हर वो मवादा बेतरफारदा के जिसको कानूनी तौर पर अमल दरामद लाया जा सके उसको माह कह देते हैं ارج یہ کرنا ہے کہ دو طرفہ وادے کی شریعت کے اندر کیا حرکت ہے کیا دو طرفہ وادہ جو ہے اس کو شریعت کے تقاضوں کے مطابق اس پر عمل درامد کرایا جا سکتا ہے علیکم و اللہ وبرکاتہ پہلے اسی کا جواب اہم سوال کیا ہے ہمارے پروفیسر عمر صاحب نے پروفیسر صاحب کی خوشی کے لیے یاد کروں خوش ہوں گے یہ میتیں خیر یہ تو پتا ہے کہ میں ایم فل پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور میرے ایم فل کا جو موضوع ہے وہ ہے ہی معاہدہ ٹھیک خیر میں لکھ چکا ہوں تو معاہدہ جو ہے وہ صرف سودے کو نہیں کہتے یعنی کاروبار کو معاہدہ نہیں کہتے ٹھیک قرض بھی ایک معاہدہ ہے ٹھیک تو قرض کے بھی جو ہے نا وہ دستاویزات بنتی ہیں ٹھیک اسی طریقے سے شراکت ہوتی ہے کن اصولوں پر شراکت ہوئی ہے یہ ایک پورا معاہدہ ہے ٹھیک اور کورٹ میں جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے ٹھیک ایک چیز ہوتی ہے جو وعدے کا انہوں نے ذکر کیا نا جی تو فک کا ایک اصول ہے کہ سودوں میں جو وعدے ہوتے ہیں وہ شرائط کی حیثیت رکھتے ہیں ٹھیک یعنی وہ صرف وعدے نہیں ہوتے شرط ہوتی ہے سودے کی ان کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے ٹھیک مثال کے طور پر ایک شخص یہ کہے کہ میں یہ مال آپ کو بیچ رہا ہوں پہنچ پر پہنچ پر بیچ رہا ہوں پہنچ پر بیچ رہا ہوں ٹھیک ہے اور ظاہر بات ہے وہ اس کی بنیاد پر کچھ مہنگا بیچے گا صحیح اب وہ کہتا ہے کہ نہیں جی مال آپ نے میں نے بھیج دی آپ نے خرید لیا اٹھا لو ٹھیک اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب اس نے صرف وعدہ کیا تھا ٹھیک بلکہ یہ وعدہ ایک شرط کی حیثیت رکھتا ہے سودا ہی اسی بیس پہ ہوا تھا سودا ہی اسی بیس پر ہوا ہے ٹھیک تو اب اس کا پورا کرنا ضروری ہے صحیح اچھا اسی طریقے سے پیمنٹ شیڈول ہوتا ہے پیمنٹ شیڈول کے اوپر بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے مطلب शरण بھی وہ معاہدہ ہی ہے کہ جناب آپ کو جو ہے ہم پیمنٹ اتنے عرصے میں ادا کریں گے ٹھیک اگر وہ آدمی نہیں ادا کرتا ٹھیک تو ہمارے کورٹ میں آج بھی یہ قانون ہے کہ لوگ پہنچتے ہیں کورٹ کے اندر اور سامنے والے پر مقدمہ دائر کرتے ہیں ٹھیک کہ جی یہ معاہدہ ہے اس نے مجھے پیمنٹ اتنے عرصے میں دینے کا کہا تھا یہ نہیں دے رہا ٹھیک تو کورٹ اسے طلب کرتی ہے اس سے پوچھتی ہے وہ اپنے آزار بھی بیان کرتا ہے بعض مزید وقت خاص طور پہ جو بڑے کروڑوں میں سودے ہوتے ہیں ان میں یہ چیز چل رہی ہوتی ہے سہی تو یہ معاہدہ تو ایک بڑی وسیع دنیا ہے نا سوی اور بڑی اس کے اندر وسط ہے اور عملی طور پر بھی وسط ہے مطلب لوگ اپنا رہے ہوتے ہیں بات باتیں بھی ہوتی ہیں تو صرف قانون کی کتاب پڑھ کے پتہ نہیں چلتا لیکن عملی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو ہر دوسرے جانب ہمیں اس کی شکلیں آ رہی ہوتی ہیں یہ جو کورٹ کی معاف کیجیے گا یہ جو پورٹ کے اوپر کاغذات آتے ہیں بیلز وغیرہ آتی ہیں اور سب چیزیں آتی ہیں تو یہ کب ریلیز ہوتی ہے پارٹی کو کب دی جاتی ہیں صحیح. جب اس کی شرائط پوری ہوتی ہیں تو یہ لین دین ہوتا ہے مثال کے طور پر اس نے کیش دینا ہے ٹھیک ہے تو کیش لے کر اس کو کاغذات دیے جاتے ہیں صحیح اس کے, مال کے, اس کے مال کے اندر جو صاف پائے گئے وہ موجود ہوتے ہیں تو وہ دیے جاتے ہیں ورنہ کنٹینر واپس کر دیے جاتے ہیں صحیح آپ جائیں کراچی کی کئی مارکیٹیں ایسی ہیں جہاں پر گارمنٹ کا بی سی کیٹیگری کا مال بکتا ہے ٹھیک یہ وہ مال ہوتا ہے کہ جو پورٹ سے واپس ہو جاتا ہے ریجیکٹ ہو جاتا ہے پورٹ سے ریجیکٹ ہوتا ہے پورٹ سے کیوں ریجیکٹ ہوتا ہے کہ جی مال کے جیسے اور ساتھ آپ نے بیان کیے تھے یہ مال ویسا نہیں ہے زیادہ وہ لوگ واپس بھیج دیتے ہیں اور پھر یہاں آ کر وہ مال بی سی کیٹیگری میں بک رہا ہوتا ہے بالکل کس بنا پر واپس ہو رہا ہے کہ جو ان کا معاہدہ تھا اس پر وہ مال پورا نہیں اترا لیا وہ واپس کر دیا گیا تو یہ معاہدہ تو پوری دنیا ہے ماشاء اللہ آپ کی لوگ کون اور شامل کرتے ہیں موقع صاحب میں نے سوال یہ کرنا ہے کہ ہم لوگ جو بزنس کرتے ہیں اس میں جو وہ زیادہ تر ادھار پر جو ہے وہ مال بیچا جاتا ہے اور اس میں سیچویشن یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی ادھار پر مال لے گیا وہ اکثر جو ہے وہ مال لے کے بیچ دیتا ہے سب پاکٹ پر بھی مال اپنا ہے میں نقصان بھی نہیں ہوتا ہے لیکن وہ ہمارے پاس آ کر یہ بیان کرتا ہے کہ جی مجھے جو ہے وہ پروفیٹ کے بجائے نقصان ہوا ہے اب آپ ہیں وہ اس میں آپ مجھے اتنی رقم چھوڑیں مثلاً میرے پھر آپ کو روپے ہے اگر آپ پچاس ہزار روپے لینا چاہتے ہیں تو ویلکم ورنہ جو ہے کہ میرے پاس ابھی گنجائش بالکل نہیں ہے میں آپ کے بتایا پچاس ہزار بھی نہیں دوں گا تو ایک طرح سے بلیک میل ہی ہے سوچتی ہے کہ اس میں ہمیں معاف کرانے کے بجائے ایک طرح سے بلیک میل رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے لاکھ روپے ہیں آپ پچاس ہزار لیں گے تو میں پچاس ہزار دے دوں گا ورنہ آپ کو لاکھ لاج روپے نہیں دوں گا تو ایسی صورت میں مجبوراً جو ہے وہ آدمی کرائیت کے ساتھ لاکھ کے بجائے پچاس ہزار روپے وصول کرتا ہے ایسا آدمی جو معاف کروا رہا ہے صورت میں کیا اس کا وہ رقم معاف ہو جائے گی اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی آج یعنی دو ہزار سولہ میں دو لاکھ پانچ لاکھ یا دس لاکھ بڑا وصول करने لیں دس سال کے بعد پانچ سال کے بعد وہ تو سراسر ایک نقصان بھی سورت ہمیں دے رہا ہے کہ پانچ لاکھ سات لاکھ دس لاکھ روپے وہ لے گیا اور پانچ سال چھ سال یا دس سال یوز کرنے کے بعد آ رہے ہیں بول رہے یہ لیں آپ کو پانچ لاکھ روپے بھی آپ پانچ لاکھ روپے لے لیں تو ایسے سورت میں جو ہے وہ سریت ہمیں کیا کنسپشن دے دی کہ گا میدا ہو جاتا جو لیندین اگر انسان ہے ہو سکتا اگلے دن اگلے دو رات میں کیا کام ہو جگہ رہ کے اپنا کیا یہ دوسرا سوال جو ہمیں سمجھ نہیں سنگا تو اگر آپ مجھے بتا دیں تو مہربانی ہوگی پہلے تو ہمارے ناظرین جو ہے ہم نے تو ایک پیکج خیر ویسے چلایا تھا جی سلسلہ اوپن ہی ہے آپ کاروباری مسائل کے متعلق کس موضوع پر پوچھ لیں لیکن زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ موضوع سے جو پیکج چلا اس کے متعلق اس دیکھا ہے پیکج جیسے یہ ان کا جو سوال تھا ادھار پر مال لینے والا دیکھیں جو یہ سوال بیان فرما رہے تھے ہر مارکیٹ کا رونا ہے تو ایک نیچرل صورت ہے بالکل مطلب یہ وہ صورتحال ہے جو ہر مارکیٹ میں پیش آ رہی ہوتی ہے کسی نہ کسی کے ساتھ جی اب ان کے دو سوال تھے بنیادی طور پر جو پہلا سوال تھا کہ جی پچاس ایک لاکھ روپے دینے ہیں تو اب بدماشی پر یا بلیک میرنگ پر کہ پچاس ہزار دوں گا لینا تو لوگ ورنہ یہ بھی نہیں ملیں گے تو یہ تو ظلم ہے نا ٹھیک اگر تو اس نے ادھار لیے تھے دینے مال خریدا تھا تب بھی اتنے پیسے لیے تھے اتنے دینے نقصان ہوا یا جو کچھ بھی معاملات ہوئے وہ اس کا میٹر ہے ٹھیک ہے لیکن جو صاحب مال ہے اس کا حق تو ختم نہیں ہو جائے گا اس سے اس پر اتنا ضرور شریعت مطالعہ نے حکم دیا ہے کہ اگر واقعی اس کی وہ نہیں ہے پہنچ نہیں ہے وہ نہیں دے پارا اس کو ڈھیل دی جائے ٹھیک مہلت دی جائے صحیح مہلت کا تقاضا کیا جا سکتا ہے جبکہ واقعات تن سی صورت حال ہو صحیح. لوگ ہر سال عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں ہر سال نفلی حج پہ جا رہے ہوتے ہیں شادی بیاہ ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ کروڑ پتی پورے علاقے میں یہی ہے گاڑیاں لے رہے موبائل فون لے رہے ہیں نہ جانے کون کون سے خرچے پھر کہیں گے جی ہمارے پاس شارٹیج ہے نہیں ہاتھ تنگ ہے تو یہ وہ موقع نہیں ایسے وہ لوگ نہیں جن کو کہا جائے کہ جناب ان سے تقاضے میں दी دی جائے اور दी دی جائے ٹھیک واقع ایسی صورت حال ہے کہ کنڈیشن ایسی ہے اس کے پاس نہیں ہے دینے کی بعد میں ہو جاتا ہے سر ہو جاتا ہے تو ان کو ٹائم دیا جائے ٹھیک صاحب مال پر یہ ضروری ہے کہ وہ ٹائم دے انہیں ठीक है لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ کمپرومائز کرے ٹھیک ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ پورے نیادے دے دو ٹھیک ہے اگر وہ اپنی خوشی سے کرتا ہے رضامندی سے کرتا ہے تو ٹھیک ہے کر سکتا ہے صحیح لیکن سامنے والا اگر بلیک میلنگ کرے کہ جنا میں تو دوں گا یا نہیں ورنہ جی اس کا یہ کرنا ظلم ہے جی اور اگر وہ معاف نہیں کرتا تو کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے اور جیسے انہوں نے کہا کہ کراہت کے ساتھ اسے قبول کرتا ہے کہ اسے پتہ مارکیٹ سچویشن کہ اگر یہ نہیں لوں گا تو یہ بھی گئے اب وہ مجبوراً کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہی دے دو تو اب یہ اس کو کیا رضامندی تو پائی رہی ہے نا ٹھیک ہے مثال کے طور پر میں سبزی خریدنے جاتا ہوں ٹھیک ہے اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ جناب فلاں سبزی اتنی مہنگی ہے صحیح اب میں نہ چاہتے ہوئے بھی خریدتا ہوں صحیح تو میری نا پسندیدگی تو پائی جا رہی ہے صحیح لیکن میرے پاس چارہ نہیں, نہیں ہے مجھے خریدنی ہے ٹھیک عملی ہے آپ نے دیکھا جی ہوگا کہ ٹماٹر کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں ٹھیک نہ چاہتے ہوئے بھی خریدتے ہیں صحیح تو صحیح وہ خریدنا اپنے سوابدید سے ہے ٹھیک تو اب اگر یہ ڈسیزن لیتا ہے کہ چلو کچھ نہ صحیح یہ صحیح لیکن سینے پہ پتھر رکھ کے لیتا ہے صحیح تو یہ ضرور ہے کہ وہ معاف تو ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس نے ایک ڈسیزن خود لیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہہ سکتا تھا کہ میں کیوں معاف کروں یا یہ ایسے الفاظ استعمال کر سکتا تھا کہ پچاس ہزار دے تو مجھے پھر دیکھیں گے جو بھی भाद भाद اس کے صورت حال دیتا ہوں باقی بعد میں کر لیں گے یوں کر کے اگر یہ معاف کرتا ہے تو معاف تو ہو جائیں گے لیکن بہرحال جو سامنے سے طرز عمل ہے وہ جائز نہیں ہے اس اب رہی بات دوسری مفتی اس سوال سے متعلق ایک بہت ہی عجیب و غریب کنڈیشن مارکیٹ میں موجود ہے وہ عرض کرتا ہوں میں آپ کو کہ ابھی تو انہوں نے کہا نا کہ ایک لاکھ کسی نے لیے تھے اب وہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس تو ہے تم پچاس ہزار روپے لے لو اب اس میں بیچ میں ایک اور چیز آ ہے اچھا کہ جب یہ کروڑوں اور لاکھوں روپے میں بات ہوتی ہے اور سامنے والا کہہ رہا ہے میں ڈیفالٹر ہوتے ہوں بھائی میں تو زمین پر آ گیا ہوں کچھ ہے نہیں میں کہاں سے دوں ہوتا کیا ہے کہ اب کچھ ایسوسی ایشن ہوتی ہیں مارکیٹ کے کچھ کرتا دھرتا افراد ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گویا کے رکھا ہوا اسی لیے ہوتا ہے اب وہ بیچ میں کودتے ہیں وہ دونوں پارٹیوں سے بات کرتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ تو کم سے کم تیراضی ہو جا اس کو زیادہ سے زیادہ تیراضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دونوں جگہ سے ان دونوں پارٹیوں سے اگر یہ بےچارا ڈفالٹر ہو گیا ہے تو اب تو یہ بھی پریشانی میں نا اس سے بھی کمیشن لیتے اس سے بھی کمیشن لیتے ہیں یعنی اس سے کہتے ہیں میں تمہیں پچاس ہزار روپئے دلوا دوں گا اور اس سے کہتے ہیں بھائی تم ستر ہزار روپے دو اب یہ کہیں پہ ٹوٹتا ہے بیچ میں اگر اس نے پچپن ساٹھ ہزار روپئے دیے تو پانچ دس ہزار روپے وہ جیب میں اس کو پچاس ہزار دیئے چار پانچ اس سے جیب میں تو اس کا بھی پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ ایک فیصلہ ہے ٹھیک ہے اور یہ لوگ منصف بنے ہیں انہیں جی تو انصاف کے تقاضے پورے کرنا ان کو ضروری ہے ٹھیک ہے اور انصاف کے تقاضے پورے کب ہوں گے کہ انہیں یہ پتا ہو کہ کون سا کام کس طرح کرنا ہے صحیح جبھی جب انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے اور ان میں سے 99 فیصد کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ شہید کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں ٹھیک بالکل ایسے شریعت مطالعہ میں کتب فکر کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے جی کہ اگر کوئی دیوالیہ ہو جاتا ہے جی تو اس کا جو مال ہے اس کے قرض داروں میں کس ریشو سے کس فارمولے کے تحت تقسیم ہوگا بہت وضاحت کے ساتھ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جی اور مکمل جزیات موجود ہیں ٹھیک جی لیکن یہ فیصلہ کرنے والے ان جزیات کو سامنے نہیں رکھتے صحیح جس کا جتنا وزن ہوتا ہے جتنی بدماشی ہوتی ہے جی جتنا زیادہ بلند سے بولنے والا ہوتا ہے جس سے جتنے زیادہ وابستگی اور مفادات ہوتے ہیں اتنی زیادہ اس کی رکھی جاتی ہے ایک جاننے والے میرے ان کے کوئی پچہتر لاکھ روپے پھنس گئے ٹھیک ہے اور جناب کیا ہوا کہ جناب ان کی مارکیٹ والوں نے بول دیا مطلب وہ بندہ جہاں بیٹھ کے کام کرتا تھا جو ڈیفالٹر ہوا اب اس کی مارکیٹ والے لوگ بیٹھے جس کے پیسے پھنسے تھے انویسٹر تھا انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی اس مارکیٹ کے جو لوگوں کے پیسے ہیں نا جی بس اس میں تقسیم ہوں گے فی الحال آپ جاؤ باہر کے آدمی ہو فاریک سونیے نہیں اس میں جا رہے کہ شاید آج تک بھی پیسے نہیں ملے اس کو کیسا فیصلہ ہے جناب عجیب و غریب فیصلہ ہے تو بدماشی پر میں اپنی فیصلہ ہے انصاف کے اصولوں پر میں اپنی فیصلہ تو نہیں ہے یہ تو یہ بھی ایک تعلیمات ہیں ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اگر ایسا موقع آ جائے تو کیا کرنا چاہیے یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے تو جو لوگ بڑے بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے اوپر بڑی ہی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کل بروز قیامت اس ذمہ داری کے متعلق ان سے پوچھا جائے گا تو سوال کیا جائے گا کہ تم نے جو فیصلے کیے ہیں کن اصولوں کے تحت کی ہیں اور حقوق العباد کا معاملہ ہے کتنے لوگوں کے حقوق مختلف ہوئے ہوتے ہیں جی تو آپ تو کمیشن کی بات کر رہے تھے کمیشن کی بات بہت دور کی ہے اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں وہ تو ان کے اندر صاف اور واضح طور پر حرام چیزیں پائی جاتی ہیں اللہ اللہ تعالیٰ میں خوش ہوں اس کا دوسرا سوال جو تھا انہی کا کہ دو پانچ دس لاکھ روپے لے گئے دو چار سال کے بعد آتا ہے تو اب وہی رقم لوٹا رہا ہے تو اس میں تو ہمارا لاس ہے کاروباری دنیا کے اندر جو ہے وہ پائی پائی کا حساب رکھا جاتا ہے جی اور اپنی ترجیحات میں مفادات ہوتے ہیں لیکن شریعت متحرہ نے قرض کو ایک احسان کا معاہدہ قرار دیا اللہ ہے اللہ کہ قرض قرض ایک ایسا معاہدہ ہے جو بطور احسان کیا جاتا ہے جس میں قرض دینے والے کی کوئی تما نہیں ہوتی کوئی اس کے مفادات نہیں ہوتے تو جتنا اس نے قرضہ دیا ہے وہ اتنا ہی واپس لے گا ٹھیک ہے اگر وہ جان بوجھ کر نہیں لوٹا سکا یا کسی وجہ سے نہیں لوٹا سکا تو بہرحال دونوں ہی وجوہات کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب وہ لوٹا رہا ہے پیسے دس سال بعد یا پانچ سال بعد تو پیسوں کی ویلیو گر گئی ہے کم ہو گئی ہے پہلے پراپرٹی اتنے کی آتی تھی اب اتنے کی آتی ہے پہلے سنا اتنے کا آتا تھا اب سونا اتنے کا آتا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا پیسے جو قرضے میں جتنے تھے اتنے ہی لوٹانے ہوں گے ٹھیک ہے اس थीक پر था اضافہ ممکن نہیں ہے ماشاءاللہ وہ جو کاز آئی تھی ہمارے پاس جو ہم نے سمجھنے کے لیے کہا پتا چلا کہ وہ معاہدہ ہوا اب کوئی ایک فریق کسی وجہ سے وہ معاہدہ پورا نہیں کر پا رہا اب اس معاہدے کو ختم کرنے کی کیا تعلیمات ہیں کیا اخلاقیات کے تقاضے سب سے اہم چیز تو یہ ہے جی کہ یہ اصول تو بیان کر دیا کہ بھائی اکثر جو معاہدے ہیں وہ ایک طرفہ فخ نہیں ہوتے ایک طرفہ ختم نہیں ہوتے اکثر معاہدے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ سامنے والے فریق کو بھی چاہیے کہ جب بات آگے چل نہیں پا رہی اور گزارا نہیں ہو پا رہا وہ دیکھ رہا کہ حالات ایسے ہیں تو پھر اگر وہ اسی پر بزد ہے کہ میں نے معاہدہ ختم کرنا ہے اور میں نہیں چلا سکتا تو ٹھیک ہے معاہدہ ختم کر دیا جائے ٹھیک اس کے بعد یہ تو حق ہے کہ اس معاہدے کو باقی رکھے اور کورٹ میں جائے لوگوں کو بٹھائے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے ٹھیک لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے صحیح, صحیح تب ہوتا نا اس بندے کا سکون برباد ہو گیا اس چکر میں ٹھیک ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا صحیح, صحیح تو یوں باہمی رضامندی سے فرض کو اور ایسے انداز میں ہوں کہ انجشے نہ ہوں ٹھیک کسی کا حق نہ مارا جائے صحیح بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس غصہ نکالنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں جیسا کہ وہ جب ختم ہو جاتی ہے شادی وادی تو اب سامان لوٹانے کا مرلہ آتا ہے کہ سہی کا سامان لڑکے والے لے کر جائیں گے بہت سارے بلحدگی ہو جاتی ہے ٹھیک اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں غصہ ہوتا ہے ان کو ایک سامان کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں خراب کر دیتے خراب کر دیتے ہیں جانور جی تو یہ سب کچھ کیا ہے کوئی بات کا تلف ہے جی تو یوں اگر کہیں کسی موقع پر معاہدہ ختم ہو رہا ہے تو پھر اپنے رنجشیں دبائی جائیں معاف کیا جائے جی درگھر جی سے کام کیا جائے ایک اچھا معاشرہ اسی صورت میں تشکیل پائے گا ٹھیک سلسلے کا وہ ختم ہو رہا ہے اور کال ہم موجود ہیں جیسا شامل کرتے ہیں دو کال ہمیں ساتھ دیجیے لے اس حساب سے میرا خیال ہے میں جنوبی میں رہتا ہوں یہاں پہ کچھ لوگ سات کے لیے کچن وغیرہ میں کام کرتے ہیں جیسے بہت بڑے ہوٹل یا اس طرح اور وہ ہوٹل ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سواد اور اس طرح کی سیزن ہوتی ہیں تو ان کے جاتے کچن میں یا تو پلیٹیں صاف کرتے ہیں یا پھر صاف کرتے ہیں تو کیا یہ اور کیا یہ تمہارے حالات لیٹر صاف کرتے ہیں یا پھر لیٹر وغیرہ صاف کرتے ہیں لیٹر صاف کرتے ہیں یا پھر کچھ بھی کہتے ہیں انہوں نے اور پھر وہ شراب وغیرہ کا انہوں نے کہا کہ وہ بھی نہیں بتائیے وہ کنفرم کر لیں ایک اور اگلی کال دیں ہم اور اس کو کنفرم کر دیں تاری مرکز والی لاہور سے میرا سوال یہ ہے کہ دکان کرائے پر دی اور کرایہ نامہ لکھوایا تو اب اس میں کچھ چند فائل ہوتی ہیں کرایہ نامے میں وہ سب لکھوا دی اب کرایہ بار چند ماہ بعد صدر کمیٹی کے پاس آ جائے اور فیصلہ کروانے کے لیے اور وہ کچھ مالک مکان کے کی مندی کے بغیر اور معاہدہ لکھا اس کے بغیر اس کے خلاف کچھ فیصلے کر دے تو آیا یہ جائز ہے یا نہیں ٹھیک ہے کیا بات ہے بڑی بار محل کالے جی اس پہ کرایہ نامہ لکھوایا وہ کرایہ دار کمیٹی کے پاس ہو گیا جی اب کیا کیا جائے صرف؟ یہ بیچارا کیا کرے گا جس کی رضامندی کے بغیر فیصلہ ہو گیا جی کیا کرے گا یہ تو اصل سوال تو یہ بنتا ہے کہ جس نے فیصلہ کیا اس کو کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے وہ اس بات پہ اختیار تھوڑی رکھتا ہے وہ کوئی جج تھوڑی ہے ٹھیک ہے ایک عالم دین ہے وہ بھی ایک مسئلہ بتاتا ہے صحیح بھائی یہ جو ہے نا کام یوں یہ اس کام کا جائز ہے یہ اس کام کا ناجائز ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے نا وہ عمل درامد کرنا تو اس کی ذمہ داری بھی نہیں ہے صح. اور ایک وہ شخص جو یکطرفہ پنچ بن گیا ہے ٹھیک ہے پنچ کی بھی صورت بنتی ہے یعنی حکم بنایا جاتا ہے دونوں فریق کسی کو حکم بناتے ہیں کہ جو آپ کا فیصلہ ہوا وہ میرے قبول ہوگا ٹھیک یہ بھی ایک طرح سے فیصلے کی صورت ہے صحیح تو یہاں تو یہ بھی نہیں پایا گیا ایک طرفہ اٹھا کر فیصلہ کر دیا تو جن کے پاس اختیارات ہیں منصب ہیں جن کی چلتی ہے وہ بڑے ازمائش میں ہوتے ہیں صحیح انہیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے کہیں کال سے فیل سے ان کے اختیارات سے کچھ ناجائز تو نہیں ہو رہا صحیح. یہاں تک کہ طلاق کے معاملات پہنچے ہوتے ہیں اور بعض سمجھدار لوگ تو طلاق کا نام سنتے ہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ شرح مسئلہ ہے دار لستا جاؤ فتویٰ لے کر آؤ اس کے مطابق جو بھی فریقین کو کہنا ہوگا ہم پھر کہیں گے اس میں تو ایک کافر جہان ہے ٹھیک لیکن کاروباری معاہدوں کے اندر ایسا رشو کم ہے شاز و نازر ہوتا ہے سوری کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ فریقین خوف خدا رکھنے والے ہیں تو دونوں ہی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے کہ بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے جو شریعت کی تعلیمات ہوں گی ہم اس کے مطابق چلیں گے تو علم کا کام بتانا ہے بتا رہے تھے یہ طریقہ کار ہے آپ اس کو بتا دینا من کر لیں ٹھیک لیکن جو مارکیٹوں میں ہو رہا ہوتا ہے المان والا فیس اچھا یہاں تک ہو رہا ہوتا ہے پچھلی جو چلی ہماری ایک شخص دیوالی ہونے لگا ہے نا جی اس کو پتا ہے کہ میں فراڈ کر کے بھاگوں گا وہ بڑی بڑی ڈیل کرنا شروع کر دیتا ہے اور لوگوں سے بھی ٹھیک اس کا تو مقصد چیٹ کرنا ہوتا ہے تو مارکیٹ میں صرف ہم مارکیٹ کے بڑوں کو برا نہیں کہہ رہے اگر وہ غلط کام کرتے ہیں تو وہ غلط ہیں لیکن جو خود اس طرح کا کام کرنے والے ہیں وہ بھی تو برے ہیں جو لوگوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچا کر روڈ پر کھڑا ہو کے چلے جاتے ہیں اب دیکھیں مارکیٹ میں چین بنی ہوتی ہے ایک شخص کیش سے کام کر رہا ہوتا ہے اور ایک ادار سے کام کر رہا ہوتا ہے اب ادھار سے جو لے لے کے کام کر رہا ہے وہ بیچار روڈ پر آ جائے گا جب اس کی پارٹی دیوالیا ہو گئی ہے یا اس کی پارٹی فلاپ ہو گئی ہے وہ کیا کرے گا ٹھیک سینکڑوں خاندان جو ہے وہ ازمائش میں جاتے ہیں صحیح تو یوں اگر کوئی فیصلے کرتا ہے تو اس پر بھی ضروری ہے کہ ان کے جو ضروری تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں ٹھیک یہاں مدنی چینل کے نازی میں بار بار کیونکہ کہ اس قسم کی گفتگو ہوئی ہے کہ پنچ ہیں یا فیصلہ کرنے والے ہیں مفتی صاحب نے بھی اچھی رہنمائی فرمائی اچھا وہ جو سوال چلا تھا وہ کلیئر ہو جی وہ سوال یہ آیا ہے بہتر ہے آواز بہت بیسی ہے تو بتائیے کہ پلیٹیں اور فرش وغیرہ دھلتا ہے کچن کا اور وہاں پہ جو شراب بھی بکتی ہے اور وہ یوز ہوتی ہے مطلب وہ سپلائی نہیں کر رہا سپلائی نہیں کر رہا وہ ہوٹل میں کام کر رہا سپلائی نہیں کر رہا جی کچن میں کام کرتے ہیں وہ مسلمان کے لیے ایسی نوکری کرنا جائز نہیں ہے جی کہ جس جس سے تلویز یعنی گندگی میں ملوث ہونا پایا جائے ٹھیک ہے تو اگر وہاں حرام جو ہے وہ کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے حرام کھانے میں آلودہ ہوتی ہیں وہ پلیٹیں یا شراب کے گلاس سے دھونے پڑتے ہیں تو مسلمان کے لیے ایسی نوکری کرنا جائز نہیں ہے جس میں ضلعت کا جو نا وہ معاملہ ہو اور اسی لیے یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ یہ جو کام ہے واتاور صاف کرنے کا اس کے لیے کرنا یہ درست نہیں کر دیا گیا کیونکہ گندگی سے آلودہ ہونا ہے مکو کہا گیا ایسے کاموں کو زیادہ ایسے کاموں سے اجتناب ضروری ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج جو ہے فیصلہ کرنے کے حوالے سے کافی مدنفی مفتی صاحب نے دی ہیں دعوت اسلامی کی مرکزی شروع کے نگران حاجی محمد عمران اطاری نے بھی ایک اس موضوع پر بیان فرمایا تھا مکتبۃ المدینہ سے تحریری صورت میں شائع ہوا ہے اس کا نام ہے فیصلہ کرنے کے مدنی پھول تو مکتبۃ المدینہ سے بھی لے سکتے ہیں آپ اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں یہ رسالہ پڑی ان بہت اچھی رہنمائی آپ کو ملے گی یہی سلسلہ کل ریپیٹ دوپہر پاکستانی وقت کے مطابق بارہ بجے آپ دیکھ سکیں گے اور آئندہ ہفتے جب ہاں جب ہمارا سلسلہ ہو رہا ہوگا تو چودہ اگست ہوگی بارہ تیرہ چودہ اگست کے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں یہ بھی ایک اچھا ذریعہ ہے علم دین حاصل کرنے کا اس کی ترغیب پانے کا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم